وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو الذي خلقکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو یہ قران کی دعوت تمام پیغمبروں کی دعوت اللہ کی عبادت کرو قران کا بنیادی پیغام کیا ہے قرآن کی بنیادی دعوت کیا ہے وہ اس رکوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہے بس سکو کس سے افراد و تفرید کے دھکوں سے اور اگر اللہ کی عبادت نہ کی تو شرک اور کفر کفربے مبتلا ہو گے تو جہنم کی آگ کا شکار ہو سکتے ہو اس سے بچو کون ہے اللہ اس کا تعارف اللہ جاللہ فراشا وہ اللہ جس نے تمہاری زمین کو فرش بنایا والسماء بنا اور آسمان کو چھت بنایا زمین موضوع ترین فیزبل ترین پلینٹ ہے جہاں انسانی زندگی سہولت سے برقرار رہ سکتی ہے آسمان کو چھت بنایا وہ سما اما اور آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش فاخرا جب ہی میں نے اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر فلاں تجالیہ تو اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے تم جانتے ہو کہ خالق اللہ ہے راضب اللہ ہے مالک اللہ ہے یہ سب کچھ عطا فرمانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعداد ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو رب کا تعارف اور توحید کے دلائل اور کی نفی یہ بنیادی ایمانیات کا بیان چل رہا ہے قرآن کا چیلنج قرآن کے بارے میں وإن کنتم فی ریب مما نزل علی عبدنا فاتو بسورة من مثلی اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تو قران کی ایک صورت سے ملتی جلتی ہی صورت لے اؤ ودعوا شهداءکم من دون اللہ ابوبلالو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو یہ قران کا چیننج مکی سورتوں میں کئی مرتبہ آیا ہے وہ بعد میں پڑھیں گے یہ آخری ہے ایک ہی صورت وہی پیش کر کے دکھا دو وہ بھی تمہارے بس میں نہیں فیلم تفعلوا ولن تفعلوا پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے فتقونا تو ڈرو آگ سے الٹی وقودہم ناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اعدت الذالکافنین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اللہ من النار اے اللہ میں آگ کے عذاب سے محفوظ سرما یہ دعاؤں کا بھی موقع ہے یہ ماہ مبارک بھی ایسا ہے جنت کے سارے دروازے کھلے کوئی بند نہیں ہے جہنم کے سارے دروازے بند ہے کوئی کھلا نہیں ہے دو عقائد کا بیان آ گیا وہی کا ذکر ہے تو رسالت کا عقید آ گیا اور جہنم کی آگ سے بچنے کی بات آئی تو آخرت کا تذکرہ بھی آ گیا تم بھی یعنی انسانوں کو کہا جا رہا ہے جو کفر پر ہے وہ بھی آگ کا ایندھن بنیں گے اور پتھر بھی جن بتوں کی پوجا پارٹ کی گئی ایک رائے کو ان کو بھی پھینکا جائے گا مشرقین کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے اور الکافرین کافرین وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے ببشری الدین عامن وامل اور اے نبی علیہ السلام بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے صرف ایمان لا کر بیٹھے نہ رہے ایمان لانے والوں اور نیک امال کرنے والوں کو بشارت دیجیے ان نل جن نات ان تجریب انتہتی بے شک ان کے لیے باغات ہیں نہریں جن کے نیچے جاری کل روزی خو ما منسم جب جب انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا بطور رزق تو تو کہیں کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا بہ اتوب ہی متشرابی ہاں انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا جیسے کہ قرآن میں انار کا ذکر آتا ہے کیلے کا ذکر آتا ہے تو ہم یہاں دنیا میں بھی کھاتے ہیں یہ تو وہی لگ رہا ہے بھائی وہ, وہ تھا جو دنیا میں تھا یہ یہ ہے جو جنت میں ہے حضور نے فرمایا علی السلام بخاری شریف کی روایت حدیث خدشی اللہ فرماتا ہے جنت میں, میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کسی کان نے کبھی سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا ملتا جلتا اس لیے تاکہ ایکسیپٹیبلٹی ہو سکے اور اور ایک رائے یہ ہے سبحان اللہ ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوگا سمجھ رہے ہیں ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا تبھی جنت جنت ہے وہی ٹیسٹ جو بچپن سے کھاتے چلے آ رہے وہ بھی ادھر ہو تو بھی فائدہ گیا جنت جنت تب ہے جہاں وہ وہ ہو جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ انانس الو کا جنت الفرداس اے اللہ ہم تس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں وم فیحا ازواج و مفحرا اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے ایک مراد بیویاں وہ فیحا خورید اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ انس الو کا جنت الفرداس اے اللہ ہم تسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے بعد ایک مسئلہ خامخاں کا اعتراض کچھ آیا ہوگا مشکین یا کفار کی طرف سے اس کے جواب کے ذیل میں ایک بات ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوده فما فوقها بشكل اللہ اس بات میں جھجک ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا کہ کوئی مثال بیان فرمائے جو مچھر جیسی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر یعنی حقیر ہونے میں تر ہونے میں مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہو ایسی کو مثال دے کر کوئی بات سمجھانے میں اللہ کو کوئی جھجھک نہیں جس نوعیت کی بات سمجھانی ہے جس نوعیت کا معاملہ سمجھانا ہے مثال بھی اسی سے ملتی جلتی عطا ہوگی ہوتا کیا ہے لوگ جو ایمان لائے فیام وہ خوب جانتے کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے رب نے جو جو مثال بیان فرمائی وہ ہدایت کا سامان بنتی ایمان والوں کی تو یہ کیفیت ہے اس کے برعکس وہ ام اللہ کفر اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا پس وہ کہتے ہیں فی الحال اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا اب اللہ کا اللہ اس سے تصور گمراہ کر دیتا ہے اور اس سے بہت اس سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ایک ہی مثال ایک ہی تمسیل ایک ہی پیربل ایک ہی آیت ایک ہی واقع بیان ہوا کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بن گیا اور جو ہر دھرمی میں مبتلا ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے ان کے لیے وہ کفر کا باعث بن جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بندے کا میدا اسٹمک اگر صحیح کام کر رہا ہو تو دال سبزی سے بھی گزارا ہو جائے گا نیوٹریشن مل جائے گی لیکن کسی کا میدا ہی گڑبڑ ہو تو بہترین حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بنی ہوئی غذا بھی اس کو کھلائیں تو اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا نیت میں ٹیڑھ ہو تو ہر بات ٹیڑھ ہی پیدا کرے گی اور نیت میں اخلاص ہو تو چھوٹی سی مثال بھی ہدایت کا سامان کرے گی الاسقین اور اللہ تعالیٰ اس سے فاسق لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے یہ مقام بیان کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی قرآن سے نا گمراہی ہو جائے گی اگر تم نے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی تو بہت پرانی بات ہے سوال یہ ہے کہ علماء نے ترجمے کس کے لیے کیے علما کے لیے میر اور آپ کے لیے میں بھی ایک عام مسلمان ہوں تو کیا گمراہ ہو جائیں گے اس سے نہیں گمراہ کون ہوگا آگے اللہ خود بیان فرما رہے تو یہ نہ کہا جائے کہ قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اللہ تو پھر بقول ڈاکٹر نائی کے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ارب کے لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اردو میں پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے جن کو سمجھ میں آگے ان کا بھلا جن کو سمجھ میں نہیں آئی سہری تک سمجھ آ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک تو ارب کے لوگوں یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا ہاں قرآن کے سمجھنے سیکھنے کے لیے کچھ آداب ہیں کچھ تقاضے ہیں پچھلی نشست میں کچھ بیان بھی ہوا آئندہ بھی ہم بیان کریں گے اور قرآن خود بتا رہے کن کو اللہ گمراہ کرتا ہے وما بھی اور اللہ انہیں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں کون اللہ قدون فاقی جو لوگ اللہ کا اہد توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کر لینے کے بعد ایک احدیا کا نابدو عبادت والا ایک احد جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے سمعنا و افانا البقره 25 ایک عہد عہد الست کہتے ہیں عالم ارواح میں تفصیل आएगी الاعراف ایت 172 میں انشاءاللہ تو جو اللہ سے عہد پختہ کر لینے کے بعد توڑتے ہیں یعنی اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں وہ اور آگے فرمایا ويقطعون ما امر الله به ان يصلا اور اسے کاٹتے ہیں جسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑے رکھیں ایک وراثت سلا رحمی کرنا رشتہ داروں کا حق ادا کرنا تو جو رشتے کاٹتے ہیں یہ حقوق کو پامال کرنے والی بات ہے تو جو اللہ کا حق پامال کریں جو بندوں کے حقوق پامال کریں یہ ہیں ان کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اللہ گمراہی کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائی فل اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اولا ایکم الخوا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اگلی آیت مفہوم کے اعتبار سے ایک انداز سے پڑھیں تو سادہ ہے اور ایک انداز سے بڑی گہری ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور بہت سارے مفصری نے اس پر تفصیلی کلام فرمایا ایک نقطہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک مرتبہ پیدا کیا عالم اروا پھر روح کو جو پیدا کیا یہ ہے آغاز زندگی پھر روح کو سلا دیا گیا پھر دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا پھر دنیا ہی میں موت آتی جسم اور روح کو الگ کر دیا جاتا ہے اور پھر آخرت میں دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا اب سنیے گا آیت کو. فرمایا کئی تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو ہودہ تھے کیا مطلب وہ روح کو کھڑا کیا گیا اخرار اللہ نے کرایا اپنے رب ہونے کا سلاح دیا وہ آغاز زندگی سلا دینے کو آپ سمجھنے کی روح کا سلاح دیا جانا اس کو موت کہا جا رہا ہے پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا تو کم پھر اللہ تمہیں موت دے گا اسی دنیا میں جسم اور روح الگ کر دے گا فم ی کم پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا فم ال ترجن پھر تم اسی اللہ سبحان و کی طرف لوٹائے جاؤ گے یہ گفتگو سورہ غافر میں بھی سورہ مومن میں بھی آئے گی ان اللہ کچھ بات وہاں بھی کریں گے استاد محترم ڈاکٹر سارم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر ہے اکثر ان کے خطابات ہیں تحریر کم ہیں ایک ہے چھوٹی سی بہت پرانی زندگی موت اور انسان اس میں اس کو تھوڑا تفصیل سے انہوں نے ذرا فلسفیانہ انداز سے بھی بیان فرمایا ہے وہ پھر اللہ نے آسمان کی طرح توجہ فرمائی پھر ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا سات آسمان قرآن بھی ذکر کرتا ہے مہراج کی شب کے واقعے کے بیان میں بھی ذکر آتا ہے لیکن سائنس ابھی اس کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکی تو اس گوشے میں خاموشی رہے گی اور اس گوشے پر ایمان رہے گا کہ ساتھ ہیں جیسا کہ ہیں البتہ ان کی اصل کیفیت فی الوقت ہمارے علم میں نہیں تو کہا جائے گا و اللہ عالم اللہ نوز دی بی بیسٹ سب سے بہترین بات اللہ کے علم میں ہے وہ ہوا بک الشعین علیم اور اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے توحید آخرت رسالت کا بیان اور کچھ مثال کے تعلق سے کلام یہ سارے مباحث اس چیز سے رکو میں کے قرآن کی بنیادی دعوت اب انسانی زندگی اس کا فلسفہ انسان کا شرف انسان کی عزت انسان کو کیا منصب دیا گیا اس تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پہلی مرتبہ اس مقام پر آ رہا ہے کل یہ قصہ سات مرتبہ قرآن میں آیا ہے چھ مرتبہ تفصیلا مکی صورتوں میں بعد میں آئے گا ساتویں اور مرتبہ سورت میں اس مقام پر آیا یہاں تھوڑا مختصر انداز میں ہے اشاد ہوا فل خلیفہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں سادہ ترجمہ ہے نمائندگی کرنے والا وائس جی رینٹ انگلش میں اگر اس کو ہم کہیں تو بہتر لفظ ہوگا کالو فرشتوں نے کی اتا من اور اے اللہ ہم تو تیری ہم کے ساتھ اور تیری پاکیز کے بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ان نی آلم بے شہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے خلافت کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے اور نبوت کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے پہلے ہی انسان پہلے ہی نبی پہلے ہی خلیفہ اب یہ خلافت کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندوں پر ہے یہ بات سورہ نور آیت پچپن میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پڑھیں گے البتہ یہاں جب وہ معاملہ پیش آ رہا ہے نمائندگی دی جا رہی ہے آدم علیہ السلام کو اللہ خلیفہ بنا رہا ہے تو فرشتوں نے سمجھنے کے لیے سوال کیا فرشتے روبوٹ نہیں ہیں شعور ہستی ہیں سوچتے ہیں رائے بھی دیتے ہیں اور اختلاف رائے بھی کرتے ہیں یہاں سمجھنے کے لیے اللہ کے سامنے سوال رکھا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ میں جانتا تم نہیں جانتے پھر اللہ نے ایک ڈیمونسٹریشن کرایا ایک مظاہرہ کروایا ہمیں سمجھانے کے لیے بھی اور فرشتوں کو بتانے کے لیے بھی فرمایا وہ علامہ آدم السما اک اللہ اور اللہ سکھان نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر اللہ نے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا فقال فَقَالَ أَنبِئُنِ بِأَسْمَائِهَا أُولَائِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر تم سچے ہو تمہارے ذہن میں کوئی بات آرہی کوئی خیال اگر آرہا ہے تو یہ چیزوں کے نام بتاؤ یہ چیزوں کے نام سے مراد یہ پہلا علم ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا اشیاء کا علم کہیں انگریزی میں کہیں تو فزیکل سائنس کا علم کہیں زمین کے علوم کا علم کہیں جو انسان اپنی عقل اور فہم کو استعمال کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے جس کو ایکوائرڈ نالج بھی کہا جاتا ہے یہ پہلا علم ہے فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا فرشتوں نے بڑی آجزی والا جواب دیا فرشتے ہمیں سکھا رہے ہیں ہمارے اندر بھی آجزی ہونی چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے کالو انہوں نے ارض کی کا اے اللہ تو پاک ہے اللہ پاک اللہ ریب سے کمی سے حاجت سے زوال سے پاک ہے لا ع ملنا علاما ہمیں کوئی علم سوائے وہ جو اللہ جوتو نے ہمیں سکھا دیا تھی نے تو سکھایا ہمیں تو کچھ نہیں پتا تو بڑی آجزی کا بیان بیانا تنا ہمارے پاس کوئی علم سوائے اس کے جوتو نے ہمیں سکھا دیا ان کا علیم الحکیم بے شک اللہ تو خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے کالا اللہ نے فرمایا یا آدم ومبی اسما آدم انہیں ان چیزوں کے نام تو بتاؤ فلم اسما اہم تو جب اللہ س... جب انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے اللہ نے پہلے سے تیار کیا تھا بھیج رہا ہوں خلیفہ بنا کر تو ویل اکیوبڈ کر کے بھیج رہا ہوں تمام چیزوں کے نام بتا دیے چیزوں کے نام کی بحث میں ابھی ہم نہیں جا رہے وہ تفصیل میں دیکھیے گا اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی باتوں کو جو آسمان اور زمین کی ہے وہ آلما تم تک تمون اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو ایک امکان ہے واللہ عالم شاید فرشتوں کے اپنے دل میں بھی خواہش ہو ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں اللہ ہم بھی تو تصبی کر رہے ہیں ہم بھی تو ہم کر رہے ہیں کچھ ہمیں بھی اللہ فرماتے میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو جو چھپا رہے ہو لیکن صرف تسبیح مقصود نہیں تھی باری تعلی کی نمائندگی کر کے زمین پر اس کی اطاعت اور اس کے احکام کا نفاذ یہ سارے مباحث ہیں جو آگے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے اس سب کے لیے آدم کو چنا گیا اور منتخب کیا گیا اور یاد کرو جو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو فجد اللہ ابلیس تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے یہ قصہ میں نے جیسے کہ ارض کیا کہ سات مرتبہ آئے گا ان اللہ تعالی اور ہر مرتبہ جب یہ واقعہ آئے گا تو تفصیل آتی چلی جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں مختصر ہے کیا اللہ نے اس فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس جنات میں سے ہے یہ بات سورہ کہف آیت نمبر پچاس میں ان شاء اللہ پڑیں گے جنات میں سے تھا بڑا عبادت گزار تو کہیں فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا ابا اس نے انکار کیا وسط بڑا اور بڑا بننا چاہا تھا تو کچھ نہیں بڑا بننا چاہا اور دنیا میں جو بھی کوئی تکبر کرنے ہے کچھ نہیں اس کے پاس بس وہ بننا چاہ رہا ہے واستكبره اس نے بڑا بننا چاہا وكانا من الكافرين اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا اور ہم نے کہا اللہ فرماتا ہے یا ادم اسكن انت وزوجك الجنہ اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی بھی جنت میں وکلا منها رغدا حيث شئتما اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے ولا ت قربا ہادی اور اس درخ کے درخت کے قریب نہ جانا فتح من مینا تو تم ورنہ تم دونوں نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ اصل میں ایک ڈیمنسٹریشن ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور کس کس طرح ورغلائے گا چوکنے رہنا وہ ورغلانے کے کی کیا کیا اس کے کی انداز تھے وہ مکھی صورتوں میں اس واقعے کے ذیل میں ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں سمجھانے کے لیے واقعہ کرایا گیا تو روکا گیا اس مقام پر کہ دیکھو فلاں درخت کے قریب نہ جانا بھئی کون سا درخ تھا چھوڑ دیں اس بحث کو ایک پابندی لگائی گئی تھی اس کے بارے میں کہا کہ اس کے قریب نہ جانا فلشان پھر شیتان نے پھسلایا اس سے نا فی پھر انہیں وہاں سے نکلوا دیا جس راحت کی جگہ میں وہ تھے کیسے کیسے معاملہ ہوا یکدم نہیں بڑے ڈورے ڈالے اس نے تفصیل کہا گی؟ جی مکی صورتوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ آگے فرمایا مق الحباً ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اول تو انسان اور شیطان کی دشمنی اور اللہ معاف کرے کہ شیتان کے چکر میں پڑ کر انسانوں کی آپس کی بھی دشمنی والد مستقر و متعاون علاحین اور تمہارے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی ہے مختصر عرصے کے لیے بھیجے جا رہے ہمیشہ کے لیے نہیں فَتَلَقَ آدَمُ مِرْوَبِّهِ قِلِمَاتٍ فتاب عَلَيْهِ پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اللہ کی شان کریمی اعتناف کیا آدم علیہ السلام ورحبہ سلام علیہ نے اللہ نے الفاظ بھی خود سکھائے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آراف آیت نمبر 43 میں, 43 میں ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین انہو ہوتا تواب الرحیم بے شکو اللہ بہت طوبہ قبول کرنے والا نہائی طرح فرمانے والا ہے قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سب سے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ <هُدًا> پس جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے ہدایا میری ہدایت کی پیروی کی فَلَا خوفٌ وَلَا هُمْ <يحزنون> تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ دوسرا علم آ گیا علم ہدایت پہلا علم اسما اشیا کا علم خلافت اللہ کا نظام زمین پر قائم کرنا ہے تو زمین کے وسائل کا علم وہ پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو اولن دے دیا گیا اور نسل آدم دریاف کرتی چلی جا رہی ہے اس زمین کے وسائل کو ضروری ہے البتہ علم کے ساتھ اب علم ہدایت دیا جا رہا ہے کہ اپنے اس فزیکل سائنس والے علم کو ایکوائرڈ نالج کو تم تابع رکھنا ریویلڈ نالج کے علم ہدایت کے تب تو معاملہ صحیح چلے گا یہی بات پہلی وہی کی پہلی آیت اخرا بسم ربی پڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ آج پڑھو, پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو بہت ہو گیا ہے اللہ کا نام نکل گیا ایسے ظالم لوگ ہو گئے کہ سلوگنس کیسے کیسے لگا دیا ہمارے بچے اب بھی پڑھتے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ زور سے بولیں اور ایک پورا میڈیا ہاؤس سے کہتا ہے پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا سنا کبھی آپ نے سوچا کبھی آپ نے طرح ذہن بگاڑے جا رہے ہیں پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا بھائی پڑھو لکھو کس نے منع کیا مگر اللہ پہلے دن سے کہتا ہے پڑھو مگر رب کے نام سے آج بہت زیادہ پڑھ لیا بڑا ایکسپلوژن ہو رہا ہے نالج کا بڑی ٹیکنالوجی ہے اور بہترین ٹیکنالوجی ظلم و ستم بربد کے لیے دنیا میں استعمال ہو رہی ہے آج کیوں وہ علم ہدایت کے تابع نہیں یہ کہہ کر بھیجا جا رہا ہے جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے آیاتی نا اور جن لوگوں نے کفر کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا الا اصحاب النار ہی آگ والے ہیں ہم فیها خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما یہ چوتھا رخو مکمل ہوا متقین کا بیان کافرین کا بیان منافقین کا بیان آ گیا خدان کی بنیادی دعوت بھی آ گئی اور انسان کا شرف کہ اس کو خلافت کی ذمہ داری دے کر زمین پر بھیجا گیا اس کا بھی ذکر ہمارے سامنے آ گیا یہ چار رقو ہم نے مکمل کیے اور چوتھے رقو کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خلافت کا بیان انسان کے شرف کا بیان علم علم ہدایت دونوں کا تذکرہ ہوا. یہ چار رقو کے بعد اب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے ان کا مزید تفصیلی تعارف بعد میں آ جائے گا حضور مدینہ تشریف لائے علیہ السلام یہود آباد ہیں خاص طور پر مدینہ میں بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی کہ تم تو کتاب کے پڑھنے والے تم تو پیغمبروں کے ماننے والے تمہاری کتابوں میں آخری رسول کی بشارتیں موجود ہیں ایمان لاؤ پانچواں رکو ابھی پڑھ رہے اس میں بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے خصوصاً یہود کو اس کے بعد تفصیلی کلام نام آئے گا بنی اسرائیل کے ماضی کے کرتوتوں کے حوالے سے اس پر بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی انعمت سر اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی و اوفو بی آہدی تم مجھ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں گا وہ آہد یہ تھا کہ آخری پیغمبر پر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں رہنمائی بھی دے گا ہدایت بھی دے گا رحمت سے بھی نوازے گا وہ اور ہی سے ڈرو وہ آنو بیما انزل مصدقل محاکم اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا یعنی قرآن یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے ولا تک اولا کا فلم اور تم اس کے پہلے پہلے کافر تو نہ بنو وہ تو مشیقینِ عرب تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر صدیوں سے کوئی کتاب اور رسول ان کے نہیں آئے تم تو کتابوں کے ماننے والے پیغمبروں کے ماننے والے تم تو ان باتوں کو سمجھتے ہو اور آخری پیغمبر علیہ السلام کی بشارتیں تمہاری کتابوں میں موجود بھی ہیں مانو ولا ت کافرم بھی اور اس کے پہلے پہلے کافر نہ بنو ولا تشترو بھی آیاتی سمن قدیمہ اور میری آیات کے اوز تھوڑی قیمت وصول نہ کرو دنیا کے چند تکوں کے خاطر کہ تمہاری مذهبی گدیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں تابع ہونا پڑے گا محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے یہ دنیا کے چن ٹکوں اور مفادات کی خاطر حق کا جانتے بوجھتے انکار نہ کرو و ایا اور مجھی سے ڈرو ولاتلبس الحق بالباطل اور مت ملاؤ حق کو باطل سے بتقتم الحق وانتم تعلمون اور تم جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ واقی اس سلاد اوات اس زکا اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات ورکا عمار واقعین اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو دنیا کی محبت ان کے اندر آ تھی یہ پہچانتے تھے نبی علیہ السلام کو بعد میں بھی تفصیل آئے گی مگر جانتے موج کر رہے ہیں. کہا جا رہا نماز قائم کرو نماز سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا آخرت کا احساس پیدا ہوگا تو حق قبول کرنا آسان ہوگا زکات دو مال خرچ کرو اللہ کے راہ میں یہ مال کی محبت کم ہوگی تو حق قبول کرنا آسان ہوگا ان کے ہاں جماعت کی نماز کا تصور ختم ہو گیا تھا اور رکو بھی ان لوگوں نے مائنس کر دیا تھا شاید لگتا ہے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہوں گے واللہ تو توجہ دلائے جاری رکو کا بھی احتمام کرو اور جماعت کے ساتھ نماز کا احتمام کرو اتعمرون الناس بالبری وطنسون آنفسکم وانتم تطلون الکتاب کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو خصوصاً ان کے علماء سے کہا جا رہا ہے جو کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے سمجھنے والے تھے ان کو کہا جا رہا ہے بڑی خیر کی باتیں لوگوں کو بتا ہو سب سے بڑا خیر تو آگیا قرآن اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ علیہ سلاد و السلام مانو اور عمل کرو دوسروں کو بڑی دعوتیں دے رہا اپنے آپ کوتلون ال کتاب حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے پڑھاتے بھی ہو وہ ان تم تتلون کتاب اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو عام یہود کو تو پتہ بھی نہ ہو تم تو علمام میں سے ہو تم تو کتاب کو خوب جانتے ہو تم چھپا رہے حق کو افلا کیا تو موقع سے کام نہیں لیتے بس تعین و اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو صبر کیا ہے اپنے آپ کو روکنا ایک ہے کانٹا چپ جائے تو برداشت کرنا وہ بھی ایک دنیا کی محبت سے روکنا ورنہ آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے اور نماز کے ذریعے پھر وہی نماز کا ذکر آیا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو حق قبول کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا وسعین و بصبری وصلہ اور سے مدد حاصل کرو وہ ان نہ لکبیر اللہ علیہ اور ہاں وہ بڑی دشوار تو ہے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر نہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو ان کے لیے نماز ادا کرنا کوئی مشکل بات نہیں صبر کرنا کوئی ان کے لیے مشکل بات نہیں کون ہوتے ہیں لوگ عاجزی کرنے والے اللہ وہ کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رف سے ملاقات کرنے والے ہیں وہ انہ روج اور یہ کہ وہ بے شک اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یا آخرت کی فکر اور احساس ہوگا تو تم حق اور باطل کو گڑمٹ بھی نہیں کرو گے اور باطل کو چھوڑ کر حق کی حمایت میں لگ جاؤ گے یہ دعوت دی گئی ہے بنی اسرائیل خصوصاً یہود کو جو مدینہ شریف میں آباد تھے